بسم اللہ الرحمن الرحمہ صلی اللہ علیہ محمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفح سوال نور شاہ باقی تمام شامعین خورآن گرامی ورادہ صاحب و سلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر تین سو باسٹھ پبلک پانچ ہے تین سو باسٹھ شروع سے لے کر ابھی تک کی درست کی تعداد ہے پانچ جو ہے دعائے اوراد فتحیہ کا درخت نمبر پانچ ہے ہاں اوراد فتح کا پانچواں درس ہے اور اوراد فتح کی ابتداء جو العظیم اسفی اللّہ عظیم اللہج القیوم واتو ول وس الَََََََََََََََََََََ طبع کل کی درخ میں آپ لوگوں کو اللذی لا الا الجلاََََََََََََََََََََج القیوم اور الصف اللہ اس دو نقطے کی تھوڑی سی توجہ ہوئی تھی اور آج آگے دماغ آج کے درس میں جو ہے واتو و لیہ واسل کے بعد سے اس کی توجہ چل رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ یہ درس نمبر پانچ اور تو کہ واتو و واسلو توبہ اس کا تجمہ تھوڑا توجی اطوب جو ہے حسف لابہ یتوب توبتن و متابَ سے شرا واحد متقلم فیل مظاہر معروف کے شرائے اس کے معنی تابعیتو تو متابن کے معنیٰ نادم ہونا پشیمان ہونا یہ دو معنی کیا ہے تاب ان معاشیت اس کے مانا گناہ سے بازانہ تابا ان معاشیت گناہ سے بازانہ تاب ان عمل چھوڑنا کسی کام کو چھوڑنا باسانہ اتوبہ جو ہے یہ قاموس جدید مامی لغت میں عربی اردو میں یہ معنی کیا ہے ہاں یہ, یہ توبہ توبتن معنی نادم ہونا پشوان ہونا تاوا ان ماسیتن, گناہ سے باس آنا تاوا انعامل ہونا چھوڑنا بات آنا کسی بھی گناہ کا اور تو عربی لغت مختار سیاح مختار سیام لکھا توبت یعنی ان انضم توبہ کے معنیٰ کیا ہے رجوع نظم گناہ سے توبہ جب بندے کی طرف سے ہو تو رجوع نظم گناہ سے باز آنا ہے. توبہ یعنی گناہ سے باز آنا گناہوں سے باز آنا لیکن جب پڑھتے ہیں تا بندے کی طرف سے جب توبہ کے معنیٰ گناہ سے بادانی بانے میں لیکن تاب اللہ علیہ کے معنیٰ کیا ہے قرآن میں بہت جگہوں پر ہے تاب اللہ علیہ یتوب اللہ علیہ یہ الفاظ زیادہ استعمال ہے تو اللہ کا توبہ کیا ہے اے وفقہ فقہ اللّہ اللہ تاب اللہ علی نے وفقہ اللہ علیہ و فقہ اللّہ اللہ یعنی اللّہ نے اسے توبے کی توحق بادشاہ تاب اللہ نے اللہ نے فلاں بندے کو توبے کی توحق بادشاہ یہ معنی ہے مختار الصحٰ میں محتار الصحٰ نامی عربی الغاد نے لکھا ہے تاب اللہ علیہ یعنی اے وفقہ اللہ اللہ یعنی اللہ نے اسے توبے کے توحق بادشاہ یہ مانا تو توبہ جو ہیں مضدر طوبہ ہیں توقع مزدر ہیں اس کے معنی اغرار گناہ توبہ بعض از گناہ اغرار بنا بعض گشن ازگناہ پشمانی آنچی از, آنچ از سے رافتے ہاں جی جو کچھ صاحب کے ہاتھ سے جو گناہ ہو گیا غلطیاں ہو گئی کوتاہیاں ہو گیا اللہ کے تاد فرمند بردانی میں ان کوتاہیوں پر ان کو سازہ شدہ گناہوں پر صحت پشمان ہونا نادم ہونا شرمندہ ہونا شرمندگی کا احساس کرنا اللہ کے درگاہ میں الرائط لغت فارسی میں یہ تین معنی کیا ہیں معذر طاو توبہ اغرار میں گنا، گناہ گناہ کے اغرار کرنا بعض گشچن از گناہ گناہ سے وہ پلٹ آنا ہے اور پشمانی رفتہ اور جو بھی گناہ انسان سے سرزت ہو جاتا ہے اس پر صحت پریشانی اور پشمانی اور ندامت کا اظہار کرنا یہ سب فارسی لغت الرائیت میں لکھا ہے تو ترجمہ دعا کا یوں من جائے گا استحل اللہ عظیم اسم الضی اللہ اللّہ وات ول و سلۃ توب ادھر تک کا ترجمہ پھر یوں بن جائے گا کہ میں نہت شوکت واضم شان والی ذات اللہ سے اپنے گناہوں کی بخش طلب کرتا ہوں السل اللہ عظم کے ترجمہ کہہ القیم کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ خود زندہ ہے حیم اور خود قائم و دائم ہونے کے ساتھ ساتھ قائم کا معنیٰ ہے پوری کائنات کو قائم رکھنے والا بھی ہے الحیّ قیم کا معنیٰ ہے یعنی یعنی وہ خود زندہ ہیں قیم قوانی وہ خود قائم و دائم ہونے کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کو قائم رکھنے والا بھی اللہ کے ساتھ واتوبیل و سلو کا توبہ یہ ہے کہ اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں کہ اللہ میں تیرے در توبہ کرتا ہوں اور تجھ سے توبہ کی قبولیت کی درخواست کرتا ہوں واسل توبہ اللہ میں اپنے گناہوں سے پشمان ہو چکا ہوں اور تیرے طلب پر لگتا ہوں ہو ہوں اور تیرے درگاہ وا سلطہ تیری درگاہ میں میری درخواست ہے کہ تم میرے توبے کو قبول کرے مجھے توبے کی توفیق تو دونوں دے دیا بس کی قبول کرے یہ مانا تو سستہ اللہ عل کا ایک توضیع آپ کو بتا رہا ہوں دوبارہ یعنی اے آز اے عظمت و بزرگی والے پر پرورنگار میرا سوال ہے میرا عرض ہے میں عرض گزار ہوں میں التماس کرتا ہوں میری عاجزانہ گزارش ہے میری مخلصانہ درخواست ہے میرا درد مندانہ اپیل ہے کہ تم میرے گناہوں کو ڈام لے چھپا لے اور بخش دے بندہ جب استغار یعنی اسطافر اللہ العظیم کو زبان پر جاری کر رہا ہو تو مناسب ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کو نظر کے سامنے لائے جب آپ استوبِ لیب کے رہیں تو اپنے گناہوں کو کیے ہوئے گناہوں کو نظر کے سامنے لائے اور انتہائی شرمندہ و نادم ہو کر خود کو ایک مجرم کی حیثیت سے اللہ کے حضور تصور کر لے تصور کریں اور اپنی کوتاہیوں پر ناظم و پشمان ہو کر رب ذیل جلال کے عظمت کو نظر میں لا اس کے رحمت واسعہ اور فضل و کرم کا امیدوار ہو کر پھر کل میں استاف اللّہ عظیم استاف اللّہ عظیم کو اپنی زبان پر جاری کرے تو یہ ہے استغفال ہاں جی اس طرح اللہ کے میں استغفار کریں واسل توبہ کی توجہ یعنی اے اللہ میری میں تیری درگاہ میں دس بے دعا ہوں کہ تو اپنی رحمت سے میری توبہ قبول فرمائیں کیونکہ جو ہیں بندے کا توبہ ہاں جی بندہ خود توبہ کر رہے ہیں اللہ سے بھی کی درخواست کر رہے ہیں مطلب ہے کہ بندے کا توبہ اللہ کے دو توبوں کے درمیان میں ہوتی ہے سلسلے میں حدیث ہے توبہۃ البد بے توبہ تن من اللہ اللہ کے پیر کے کی حدیث ہے ہاں کہ بندے کا توبہ اللہ کے دو توبوں کے درمیان میں ہوتی ہے اللہ کی نگاہ رحمت سے اللہ کی دو توبے طرح یعنی اللہ کی نگاہ رحمت سے پہلے توبہ کی توفیق دیتا ہے یعنی اللہ اپنی نگاہ رحمت سے پہلے جو ہے اللہ اپنی نگاہ رحمت سے اللہ اپنی نگاہ رحمت سے پہلے توبہ کی توفیق دیتا ہے تو یہ اللہ کے پہلا توبہ ہے پھر اس توفیق کی برکت سے بندہ توبہ کرتا ہے تو بندے توبہ اللہ کی توبہ کے بعد پھر تو اللہ دوبارہ جو ہے اپنی رحمت سے بندے کے توبہ کو قبول فرماتا ہے ہاں پھر جو ہے اللہ تعالی جو ہے بندے کی اللہ دو اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنی رحمت دوبارہ اپنی رحمت سے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے تو یوں سمجھو تو اس واضح ہو کہ بندے کا توبہ اللہ کے دو توبوں کے بیچ میں ہے پہلے اللہ اپنے نگاہ رحمت فرماتا ہے تو اس سے بندے کو دور بندے کو تو توبے کی توفیق ہوتی ہیں اور بندہ توبہ کر لیتے ہیں سچائی کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ کمال پشمانی کے ساتھ ایزان بار بار بتا رہا ہوں کی حقیقت یہ ہے انسان کو اپنے کیے ہوئے گناہوں پر سخت نادیم ہو جائے اور پھر اللہ سے پکا عہد کریں کہ اللہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا اور اللہ سے توحیق مانگے کہ وہ میں اس تحفے پر قائم رہنے کی توحیق دیں اور اس بات کو جانے اگر میں یہ گناہ کرتا رہوں تو میرا عقیبت خراب ہو جائے گا اس نے توبہ کرنے کا خود کو لازم سمجھیں توبح کے اصل میں یہ کہ انسان کو تین رکن بتایا شاست علیہ رحمٰن فقہ میں پہلا انسان کے علم میں اگر میں اس طرح گناہ کرتا رہوں تو میرا آخرت تباہ ہو جائے گا دوسرا ہے اپنی سابقہ کہ گناہ پر سخت نازم ہو جائے تیسرا جو ہے توبے کے رکن یہ انسان پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے وقع وعدہ کرے کہ اللہ آئندہ میں یہ گناہ پھر ہرگز نہیں کروں گا اس ارادے کے ساتھ پھر توبے کے شکے جو ہمارے دعوت میں دیا ہوا ہے ہاں یا توفن الرباشے میں اس کو اپنی زبان سے بھی جاری کریں تاکہ آپ اس چیز کا احساس ہو کہ میں نے اللہ کے حضور میں توبہ کر چکا ہے اور اس توبے پہ اب میں نے قائم رہنا ہے ثابت قدم رہنا ہے ہاں جی تو یہ اسم اسیوم وات و لیہ واصل توبہ ادھر تک کا جو ہے توضیح آپ لوگوں تک پہنچ گیا ابھی جو ہے ہم کل کے درسوں میں جو ہے ہاں جی استغفار اور توبہ کا حکم و فوائد استغفار کے حالانہ سے غنٰوں کی بخش طلب کرنا اللہ اور کے حضور میں توبہ کرنا اور توبے کا کے فائدے قرآن میں اور حدیث کی روشنی میں اس سلسلے میں جو ہے انشاءاللہ شاء اللہ آپ لوگوں کو کل اور پرسوں کی درس میں تھوڑا سا بتا دوں گا آج کیونکہ ٹائم کافی آیا ہے لہٰذا میں آج کے دراصل یہیں پر اکتفا کر لیتا ہوں کل انشاءاللہ توبہ قرآن کی روشنی میں اس کی فضلت اور بات کروں گا اور اس کے بعد توبہ استفان عادیث کی روشنی میں اس پر تھوڑا سا لوگوں کو بات کروں گا انشاءاللہ شاء اور صعبے کے فوائد قرآن کی روشنی میں توبہ کا حکم قرآن کی روشنی میں یہ چیزیں کل سے اور لوگوں کو بتا دوں گا کیونکہ ہمیں اتنی جلدی نہیں ہے آرام آرام سے ہم نے دعوت کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے یہ ہمارے دعاؤں کا مجموعہ ہے اس میں ہم نے جاننا ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور سے کیا چیز مان رہے ہیں اور کمال حضور ساتھ توجہ کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ ان دعاؤں کے معنی مفہوم سمجھ کر اگر ہم دعا کرتے رہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ قبول کرے گا اور رضین گرامی یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے توبہ جوانی میں کریں جان گرامی میں للہ ہمارے سارے مخاطبین جوان ہیں تو آپ تمام عزیزوں سے میرے گزارش ہے عاجزانہ گزارش ہے درخواست ہے یہ دنیا اس وقت جو ہے بہت زیادہ فسق و فجور میں غرق ہے ہر کوئی بس مال لوٹنے پہ لگا ہوا ہے حرام خوری پہ لگا ہوا ہے تو اور طرح طرح کے فض کو بھی گناہ میں گرا زبان کو بھی گناہ میں خراب پیٹ کو بھی گناہ میں خرا ہر چیز گناہ کی طرف جانے کے سادشاہی کی طرف آنے والے بہت کم نظر آتے ہیں تو نگر امی یہ دنیا کے چند دن ہیں تو اس وقت کرونا وائرس سے لوگ کی اتنا خوف زیادہ ہے کیوں زیادہ ہے وجہ یہ ہے کہ ہم کہ ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں چونکہ پتہ بھی مریں گے تو مجھے آخر کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے چونکہ میرا عمال ٹھیک نہیں ہے میرا کردار ٹھیک نہیں ہے ورنہ قرآن پاک میں ہمیں بہت بڑے سبق ہے یہودوں نے کہا ہم اللہ کے دو ہیں بغالط ادن اباء اللہ ہم اللہ کے دوست تو اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کے دوست ہے تو یہ تو اصول ہے دوست دوستی کا جو شغر جس کا دوست ہے اس کو تو اپنے دوست سے ملنے کا تو وہ خوش خواہش ہوتی ہے آزو ہوتی ہے تمنا ہوتی ہے تو جو ہے اگر تم لوگ اس بات کا دعویدار ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو تو پھر فتمن والموت ان کن تم سادقین کُلین کن جی، تو بول ہاں اللہ نے فرمایا تو پھر ذرا تم موت کی تمنّا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو جب تم اللہ کے دوست ہو دعوے میں اگر سچے تو ذرا موت کی تمنّا کرو چونکہ موت کے نظر میں انسان اللہ سے اللہ کے پاس پہنچتا ہے اس کی امانت تھی نہ لہرا اس کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا والنا ہوا دم بے معد دماتے اللہ علیہ ممبز یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے ابھی دے تیزی جی ان کے ان بورے کاموں کی وجہ سے جن کا وہ مرتکب ہو چکا ہے اور جن بورے کاموں کو انہیں اللہ کے پاس پہلے سے بھیجا ہوا ہے اللہ ان کے سارے کاموں کے بارے میں خوب پتہ ہے تو حضان کرمِ قرآن کی صحت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے جو دوست ہیں وہ موت کو بہت چاہتے ہیں مول علیہ السلام نجب العمین و رحمۃ خطبہ, خطبہ ایسو میں خطبہ نمبر ایک میں ہے فرماتے لبل اللطی قطب اللہ علم لمستقر لارواں فادم تو فتعین ہے مولالی فرماتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے موت کا ایک دن مقرر اور طے شدہ نہ ہوتا اور اللہ کی ان مقرب بندوں کو متقین کو اللہ اجازت دے دیتا اختیار دے دیتا ہے بندہ تم جب چاہیں میرے پاس آ جاؤ جب چاہیں تم جو میرے پاس آ جاؤ اور تو تو پھر یہ اللہ کے جو متقی بندے ہیں ہاں جی اللہ علی فرماتے یہ تو ایک لمحہ بھی دنیا میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ لمحہ بھی یہاں رہنے کو تیار نہیں ہوں گے وہ تو وہ سی اٹھ کے اللہ کے حضور میں چلے جائیں گے کیوں لیکن انہیں یقین کہ وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے اللہ سے ملنے جا رہا ہے ہاں چنا جاتے ابراہیم خلیل کے بعد جب, جب, جب اسرائیل آیا روح قبض کرنے کے لیے تو ابراہیم نے تھوڑا حسک میں محسوس کیا اور تو اللہ تعالیٰ نے تو اسرائیل اور تھوڑا اور ٹائم مانگنے لگا بظاہر عصہ لگ رہا تھا اسرائیل تو اسرائیل واپس گئے اے اللہ ہاں اے ابراہیم نے یہ جواب دے اللہ سے ابراہیم نے یہ کہا اسرائیل سے کیا اللہ اپنے دوستوں کا بھی رخ کرتے ہیں تو یہ پیغام لے کے کہ اللہ نے جواب دیا کہ میرے ابراہیم سے کہو کیا دوست دوست کے پاس آنے سے قتراتے ہیں خوف کھاتے ہیں اس کو ناپسندگی ہوتی تو جب یہ بات ابراہیم نے سنا تو ابراہیم خان میں بس اے جی رائل بس ابھی ابھی روح قرض کرو, کرو جب موت کے بعد مجھے اللہ سے ملنا ہے پھر تو مجھے موت گوارا ہے تو حضین کرامی آج کرانا وارث کا نام سن کر لوگ حالانکہ شرح اموات تو بہت تھوڑے ہیں ہاں جی چین چین میں اسی لاکھ سے زیادہ لوگ بیمار ہوئے دو تین ہزار سے زیادہ لوگ خوف نہیں ہوئے اس کے باوجود لوگ کتنا خوفزادہ ہے اس بیماری کے نام سن کر لوگ خوفزادہ ہے کیوں ہی لیکن مرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بھی کیوں اس لے کے اعمال ٹھیک نہیں ہے کردار ٹھیک نہیں ہے گفتہ نہیں ہے پتہ ہے مرنے کے بعد قبر میرے لیے جہنم کی گاٹیوں میں سے ایک گھاٹی بنے گا اور یقین ہو مرنے کے بعد اعمال اچھے ہوں مرنے کے بعد میرا قبر میرے لیے جنت کے بادشوں میں ایک بادشاہ بنے گا تو پھر وہ یقیناً جلدی جانا چاہیں گے ہاں جی لہذا زیاں نگر میں کے ذرے سے ہم بہت برحق ہے اللہ نے کسی کو یہ وعدہ نہیں کیا تمہیں کتنا دن یہاں رہنا ہے کتنا سال رہنا ہے کتنا وہ جب چاہیں گے واپس بلا لیں گے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ توبہ طائب ہوتے رہیں ہر روز توبہ کرتے رہیں اور توبے پہ توبہ کرتے رہیں توبے پہ توبہ کرتے رہیں اور گناہوں کو بشواتے رہیں اور اپن اور اللہ کے معاملات کو ٹھیک رکھیں صاف رکھیں کھاتا جو ہے اپنا اور اللہ کے ساتھ تاکہ جب بھی موت آ جائیں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اس لیے شہسازی نے شعر میں لایا ہے توبہ کا اندر جوانی توبہ کردر شیوا یہ پیغمبری پیغمبری ہاں جی جوانی میں توبہ کرنا جو ہے پیغمبروں کا شیوا ہے در گور کے ظالم میں شوت پرہیزگار لیکن بڑھاپے میں تو ظالم بیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتے ہیں کیونکہ آپ ظلم نہیں کر سکتے چیفانی کا خطان ختم ہو گیا باغنے کے پاؤں میں شکت نہیں تو لہذا زن گرمی بڑھاپے کا انتظار نہ کریں بڑا ہو جاؤں گے توبہ غصہ کی توبے کی کوئی حیثیت نہیں توبہ جوانی کی توحبے کا حیثیت ہے تو ان دعائیہ کلمات کے استغفار اور توبے کی کلمات کا زن سچائی سے پڑھیں اور سچا توبہ کریں جب بھی موت آجیں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا جب بھی موت آجیں وہ تو آپ موت کو ویلکم کہیں گے کیونکہ آپ کو یقین ہوگا میرے کھاتے ہیں میرا اللہ کے ساتھ صاف ہے ہاں جی اور میں اپنے اللہ کے ساتھ اس کے رحمتوں کا اس کے شوقتوں کا امیدوار ہو کر یہاں سے سفر کریں گے اور یقیناً وہ اس کے حقدار ہوگا لحاظہ زن گرامی ان ہماری ان توبوں پر مشتمل ان دعاؤں کو پوری توجہ سے پوری خلوص سے آجیزی کے ساتھ پڑھا کریں اللہ ہم سب کو توبہ تعریف ہو کر رہنے کہ ہمیشہ توبہ پر قائم رہنے کے ثابت قدم رہنے کی اور گناہوں سے ہمیشہ توبہ کرتے رہنے کی چھوٹے بڑے ہر گناہ سے توبہ کرتے رہنے کی اللہ ہم سب کو تمام مسلمانوں کو توحفہ تحرم آمین یا رب العالمین